وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے, پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے یعنی ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا کر ان کو یہ تعلق اور خوبصورت تعلق عطا کیا ہے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی اگر تھی نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے شرک کرنے لگے کہ یہ کسی اور نے دیا اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یعنی مخلوق کو خدا ماننا انتہا درجے کی حماقت ہے جو نہ ان کی مدد کر سکتے کیونکہ مخلوق تو خود محتاج ہوتی اور نہ اپنی مدد پہ آپ ہی قادر ہیں اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں تم خائنے پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں رہے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں بھی پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتے ہو کسی سے بھی مدد مانگتے ہو وہ تو محض بندے ہیں وہ خود محتاج ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ دیکھو چاہیے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو دنیا سے جا چکے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں ہم ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے اور پھر یہ کہ ہر انسان خواہ کوئی بھی ہو وہ خود اپنی نجات اور اپنے درجات کے لیے اللہ کا محتاج ہے تو کسی کے لیے کچھ کرنے سے پہلے تو وہ یہ دیکھے گا وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے یا کیا کر سکتا ہے فرمایا کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں یعنی ان کے معبود جن کے پاس یہ اپنی فریادیں لے کر آتے ہیں وہ تو چلنے پہ بھی قادر نہیں اب کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس سے پکڑے کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں یہ, یہ سب کچھ کسی آبجیکٹ آف ورشپ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا جیتے جاگتے انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب وہ مر جائیں اور دنیا سے چلے جائیں اور پھر ان سے انسان اپنی توقعات رکھے کہ وہ انسان کے لیے زندہ انسانوں کے لیے کچھ کرے تو فرمایا کہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تمہاری کیا کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلا لو اپنے ٹہرائے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ارگز مہلت نہ دو میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے یعنی میں تمہیں حق بتاؤں گا اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کے قابل ہیں بلکہ اگر تم سیدھی راہ پر آنے کے لیے ان کو کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی واقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے اب ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے خز اللہ مربل اور فی ون الجاہلی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے معروف کی تلقین کی جائیے اور جاہلوں سے نہ جیئے اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے تو فورن چکنے ہو جاتے ہیں پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے رہے ان کے شاطین بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجربی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں پھر انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے وہ ادالم تایت جب آپ ان کے سامنے کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوبہ موجہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب نے بھیجی ہے یعنی میرا کام صرف مرجے دکھانا نہیں ہے میرا کام اللہ کے حکام کی پیروی کرنا ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر آئے اسے قرآن کا احترام کرنا چاہیے جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے اس کی طرح متوجہ رہنا چاہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یعنی کیسے دعا مانگنی چاہیے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ایسا نہیں کرنے والے تھے لیکن آپ کو یہ فرما کے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی یاد کا طریقہ کیا ہے اور یہاں پر خاص طور پر زاری کی بات کرنے کے ساتھ چپکے چپکے پکارنے کی بات ہے بہت شور مچا کے لاؤڈلی بات یعنی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ بہت آجزی کے ساتھ تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ تعالی کو پکارنا چاہیے کیونکہ وہ تو دلوں کے راست تک جانتا ہے ان الدینہ اندر کلا یس تقبیر ان عبادتی ہی وہ یوسب نہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمڈ میں آکر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تصبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں یہ مقرب فرشتوں کا حال ہے تو پھر اگر ہم اللہ کے مقرب بننا چاہیں تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اس کی تسبیح کرے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو یہاں سجدہ تلاوت واجب ہوا اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ ایک سجدہ کر لیجیے قرآن مجید میں ایسے چودہ مقامات پر سجدے آتے ہیں اور ویسے عمومی طور پر بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس لیے سجدے میں خوب دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ قبول ہو الانفال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یس الانفال قل الانفال اللہ والرسول فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو صورت الانفال دو ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اس جنگ کے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی اور اس پر تبصرہ بھی ہے جنگ بدر کا پس منظر ہم سب کو معلوم ہے کہ قریش کا ایک تجارتی کافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا تو اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان اس کے قافلے کو لوٹ نہ لیں تو اس نے ایک تیز رفتار اونٹنی اپنے آگے بھیجی مکہ میں اور کہا کہ میں خطرے میں ہوں تم میری مدد کو پہنچو تو اس طرح ہزار کے قریب لوگ نو سو پچاس ان کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ پورے جوش خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے چل پڑے اور بدر کے مقام پر آ کر انہوں نے اپنی جگہ متعین کر لی ادھر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو ایک طرف وہ قافلہ تھا جس کے ساتھ صرف چالیس لوگ تھے اور وہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا مسلمان چاہتے تو اس کو آگے بڑھ کے لوٹتے اور ان کا مال و دولت لیتے اور بات ختم ہو جاتی لیکن دوسری طرف دوسری طرف وہ لشکر تھا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا اللہ سبحان تعالی یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مال کی طرف جانے کی بجائے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کریں تاکہ زمین میں ان کے آئندہ قدم جم سکے اور یہ تو ایک سبب بن گیا اچانک کہ سارے دشمنان اسلام اور ان کے سردار جو تھے سوائے ابو لہب کے وہ خود اٹھ کر مکہ سے چل کر مدینہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بالآخر پھر ان کا خاتمہ ہو گیا یہاں ضلعت و رسوائی کے ساتھ اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو پراپر طریقے سے لڑی گئی تھی اسلام کے پرچم کے نیچے تو اس لیے مسلمانوں کو اب یہ نہیں معلوم تھا کہ جنگ میں جو مال غنیمت آئی ہے حاصل ہوئی ہے اس کا کیا کرنا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے جو سمیٹا ہے یا جس نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق وہ جو چاہے اس میں لے لے لیکن تعلیم یہ دی گئی جب سوال کیا گیا کہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس کو تو تم رکھو ایک طرف لیکن اصل چیز جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو مومن مال کے لیے نہیں لڑتا تمہارا مقصد یہ نہیں تھا اگر مال کے لیے لڑنا ہوتا تو پھر قافلے کی طرف جاتے اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اصلاح رکھو کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے خونی رشتوں کے درمیان دینی رشتوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی مال اور جہ دو ایسے بھیڑیے ہیں کہ جو اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنی وہ تباہی کریں اس سے زیادہ تباہی دین میں ہوتی ہے جب لوگوں کے اندر مال اور عہدوں کی ہرسا آ جاتی ہے تو اس لیے اللہ سبان و نے ان کے سوال پر فوری جواب نہیں دیا فرمایا یہ تم بھول جاؤ کہ یہ مال غنیمت تمہارا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب بتاؤ تم اللہ اور رسول کی محبت میں گئے تھے وہاں اور وہی تمہارے اندر ہونی چاہیے اور جس چیز پہ تمہیں فوکس کرنا وہ اپنی تربیت ہے اللہ سے ڈرو اپنے تعلقات اچھے کرو کیونکہ اچھے تعلقات دین کی بھلائی اور بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد حدیث میں آتا ہے کہ دین کو مونڈ دیتے اندین ادا دکر اللہ کلو بہم بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں لرز اٹھتے ہیں وہ بے دھیانی میں اور غافل ہو کے نہیں سنتے اللہ کا نام ان کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے وہ ایک زندہ اور متحرک انسان بن جاتے ہیں ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے وہ ازاط الت آیا ایمانا اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی وہ قرآن کو بھی غفلت کے ساتھ نہیں سنتے اس سے ان کے ایمان میں یقینی اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں یعنی دنیاوی معاملات میں رب پہ توقل کرتے ہیں جو نماز خائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ان کے اندر مال سمیٹنے کی لالچ ہو لینے کی ہرس ہو وہ تو دینے والے ہوتے ہیں یہ ہے وہ تربیت جو قرآن نے صحابہ کرام کی کی جس سے وہ ایک بہترین جماعت کے طور پر سامنے آئے ان کو بعض مستشریقین نے ہیروں کی نرسری کہا کہ ایک ہیرا نہیں ایک ایک ہیرا ہے اس میں یوں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری نرسری لگا دی ہیروں کی کہ جس میں ایک ایک شخص چمک اٹھا تو وہ چمک ظاہر میں اس وقت آتی ہے جب دل کے اندر نور ہوتا ہے ایمان کا اور روشنی ہوتی ہے وہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات اور ان کے رویوں میں جل کی ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور سب سے اعلی درجہ فردوس کا ہے ان کے بہت درجات ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر ہے مغفرت ہے اور بہترین رسک ہے اس مال کے معاملے میں یعنی مال غنیمت کے معاملے میں صورت حال وہی ہے جو اس وقت پیش آئی تھی جیسے کما اخراجہ کا ربو کا ممبئی حق تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا یعنی دشمنوں کے مقابلے کے لیے اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا وہ کیا چاہتے تھے کہ دوسری طرف جائیں ابو سفیان کے قافلے کی طرف وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھکڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کی تعداد جو بہت تھوڑی تھی تین سو تیرہ صرف یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا یا قافلہ اور یا دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے یعنی زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑے اور یہ ہر انسان کا حال ہوتا ہے کہ آسانی چاہتا ہے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے خا مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اللہ تعالی مال و دولت نہیں چاہتا تھا حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے یعنی جب میدان بدر میں اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے اس کی طرف اشارہ جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پیدر پہ پی ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے حکمت والا ہے اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت تاری کر رہا تھا یعنی یہ تجربہ جنگ عہد میں بھی مسلمانوں کو پیش آیا اور بدر میں بھی کہ جس طرح رات کو مسلمان آرام سے سو گئے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھے اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا اب ہوا یہ کہ جب قریش کا کافلا چونکہ پہلے پہنچ گیا انہوں نے آ کے پانی پہ بھی قبضہ کر لیا اور اچھی جگہ سنبھال لی اور مسلمان جو تھے وہ دوسری طرف تھے جہاں پانی نہیں تھا تو بڑی پریشانی ہوئی تو اللہ سبحانہ و نے رحمت کی بارش برسا دی جس سے مسلمانوں کو پانی مل گیا اور سارا پانی کفار کی طرف چلا گیا اور وہاں خوب کیچڑ ہو گیا جو ان کی پھسلن کا سبب بن گیا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دینی جو وسوسے تھے اور تمہارے مزاج کے اندر ایک ایک پریشانی اور کرب سا پیدا ہو گیا تھا اور ایک گھبراہٹ سی کہ کس طرح مقابلہ کریں گے کوئی حالات بھی سازگار نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ ساری صورتحال آس پاس کی ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے فیور میں نہیں ہے لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کچھ اور بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاس دور کر دے اس کے وسوسے سے صاف کر دے یعنی بارش کا پانی جو ہے وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ ویسے فزیکلی صاف پاک کرتا ہے بلکہ اس کے دل کی حالت کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے یعنی زمین کو بھی اس نے پکا کر دیا اچھا کر دیا اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہلے قدم رکھو یعنی کس طرح اللہ نے ہر طرح سے مدد کی حالات کو اچھا کر کے فرشتوں کو بھیج کے میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خاص خوبی یہ ہے کہ آپ کو دشمن کے مقابلے پر روب اتا کیا گیا پس تم ان کی گردنوں پر زربر جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا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 کوئی ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جاب ملنے کے لیے تو ادروائز وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا یعنی میدان جنگ سے ایک شخص کا بھاگنا پوری فوج کو بگانے کا سبب ہو سکتا ہے اور یہ دوسروں کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے اس لیے اس کو کبھی را گنا بتایا گیا تو جو ایسا کرے وہ اللہ کے غضب میں گھر گیا نکلا تھا اللہ کے راستے میں اور غلط کام کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے یعنی صف قسم کی پابندی لگا دی گئی اس پر کہ کوئی شخص محاذ سے پیچھے ہٹے کیونکہ اس سے باقی فوج بزدل ہو سکتی ہے اور جیتی جنگ ہاری جا سکتی ہے پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ستر لوگ دشمن کے مارے گئے تھے اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر باہر آئے انہوں نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا, کہا جاتا ہے اس ریت کے ذرات جو تھے وہ دشمنوں کی آنکھوں میں جا پڑے اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھنا بھی محال ہو گیا اور یعنی مزید ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی فرمایا کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا یعنی ریت کو یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا کہا جاتا کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر۔ اور جو حق پر ہو اس کو کامیاب کر دے تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور مسلمان جو حق پر تھے وہ ان کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون سا گروہ اچھا ہے اب باز آ جاؤ یعنی اب بھی رک جاؤ اسلام کی مخالفت اور دشمنی سے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے جیسے جنگ بدر میں ستر مارے گئے اور ستر قید ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا تو کہا کہ اگر تم آئندہ بھی اس طرح دشمنی کرو گے تو یہی حال ہوگا اور اگر توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر بھی آ جائے گی اور تمہاری جمیت خواب کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرطابی نہ کرو اس سے پھر نہ جاؤ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو اور اس سے انکار مت کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں یعنی احکامات کو توجہ سے سنو. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی گنگے سمرادیا حق نہیں سنتے حق کو نہیں بولتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے روخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو بے دھیان بے کے ساتھ اس کے کلام کو سنے اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لب بیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یعنی انسان کی کوئی سوچ اس کا خیال اس کے دماغ تک نہیں جاتا کہ اللہ کو پہلے ہے کہ انسان کے دل میں خیالات اٹھ کیا رہے ہیں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے یعنی انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری منافقت کو ختم کر کے اپنے اندر اخلاص اور تقوی جیسی چیزیں لے آئے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو یعنی اجتماعی فتنے جو ہوتے ہیں وہ ساری قوم کو ڈبو دیتے ہیں ظلم کو روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر ڈالے گا یعنی وہ ظلم پھر صرف چند لوگوں تک نہیں رہے گا اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی یعنی مدینہ جیسی جگہ دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رسک پہنچایا کہ تم شکر گزار بنو اے ایمان لانے والو جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو یعنی تمام ذمہ داریاں جو ٹرسٹ کر کے کسی کے سپرد کی جاتی ہیں خا کوئی عہدہ ہو چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو تو لوگوں کو اس کو صحیح طور پر انجام دینا چاہیے اپنے ذاتی کاموں سے بھی بڑھ کر ان کاموں کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ کے دین سے متعلق ہوتے ہیں اور جان رکھو انکم فتنا کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں وہ ان اللہ اندہ عظیم اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے یا منو اے جو ایمان لائے ہو ان تک اللہ الحم فرقانا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا حق کو باطل کو الگ الگ کرنے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت بخش دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تو یہ تقوا کے فائدے ہیں اللہ سے ڈرنے کے کیونکہ جب انسان ڈرتا ہے تو محتاط ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت جاری کر دیتا ہے اور اس کو اچھے برے کو خوب سمجھا دیتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں یعنی ہجرت سے پہلے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہم چاہے تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آئے ہیں اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان میں موجود تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہی باعث رحمت تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کام کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہ تھا اور ہونا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اللہ کا ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے تو استغفار جو ہے وہ انسان کو بہت سی بلاؤں مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ انسان ہے خطا کا پتلا عام طور پہ ہم غلطی کر کے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے تو استغفار واقعی اللہ سے معافی مانگ کے ان ساری حرکتوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی تو اللہ تعالی کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر پروفٹ کسی قوم کے اندر موجود ہو تو اس کو بھی عذاب نہیں دے گا اور جو قوم استغفار کرے جیسے قوم یونس تو ان کو بھی عذاب نہیں دے گا لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے بس سیڑھیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں پس لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں یعنی مسلمان دین کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ دین کو روکنے میں اور ابھی وہ اور خرچ کریں گے مگر آخر کار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جونک دے یہی لوگ دراصل دیوالیے ہیں یعنی سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کہ ان کی ساری محنت قابلیت پوری زندگی کا سرمایہ سب کچھ ڈوب گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے اے ایمان لانے والو ان سے جنگ کرو حتہ کے فتنا باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یہاں مومن کے یا اہل ایمان کے جنگ کا مقصد بتایا جا رہا ہے پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں ان کے امال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ ان اللہ, بشک اللہ تمہارا مولا ہے نہ امن مولا و نمن نصیر بہترین مولا بہترین مددگار اور یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے وہ آخر داوانا رب العالمین اب اس کے بارے میں اگر آپ مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم استاذہ uh, اس میں جو ہم نے uh, دیکھا ہے کہ جو قوموں میں جتنا زیادہ تکبر اور uh, وادہ خلافی اور ساری برائیاں ان میں تھیں بہت زیادہ اور وہ کب, کچھ بھی اپنے پیغمبروں کی کسی کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے اور پھر مسلسل ان پر عذاب اللہ تعالی دکھاتے رہے اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ان کو صبر کے لیے بھی کہا جا رہا ہے پھر امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر کے بارے میں بتایا کہ جن لوگوں نے کیا تو ان کو اللہ تعالی نے بچایا اور جو دوسرے تھے ان کو ان کے پر عذاب آیا تو پھر بھی قوموں نے بات کو نہیں سمجھا اور ابھی تک بھی یہاں ابھی تک بھی ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں بات کو مان رہے اور اللہ کی کتاب کو کیونکہ پڑھ ہی نہیں رہے تو جب پڑھیں گے نہیں تو کیسے سمجھیں گے تو حل تو یہی ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ زیادہ آگہی ہو روشنی ہو تاکہ وہ اچھے برے کا فرق جانے جی آ, سورہ انفال میں آیت نمبر ٹو میں بھی اور سورہ انفال میں کافی دفعہ ذکر آیا ہے اللہ سے ڈریں تقوی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے آپس کے معاملات اسی لیے اتنے خراب ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں جب تک ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں تو ہمارے آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمیں اپنے ماملات, آپس کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنا بہت ضروری بلکل. ہے بالکل کیونکہ ڈر ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر کنٹرول اور سیلف ڈسپلن لاتا ہے. حضرت موسا کے بارے میں بہت مجھے اچھا لگا سن کے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو جس وقت اتنی مشکل تھی فرون کے دربار میں اور ہر ایسے موقع پہ خود بھی اتنی ہمت اور اتنی صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو سارے لوگوں کو جب وہ چاہتے بھی تھے ان میں ایمان بھی تھا مضبوطی بھی تھی لیکن لڑکھڑا رہے تھے تو انہوں نے اتنی اچھی طرح انہیں سنبھالا اور بار بار یہی اللہ ہی کی طرف ایک ایک اچھے محن محن کی پچان ہوتی جی بالکل جیسے کہ آج کے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اسپیشلی جو سردار ہیں جو معاشرے کا خوشحال طبقہ ہے وہ چینج کو قبول نہیں کرتا ان کی جو تجارت تھی اس میں ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ حلال اور طیب کماؤ تو وہ, وہ نہیں کرتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارے بھی جو لیڈرز ہیں تو وہ جس طرف وہ چاہیں وہ ہمیں لے جائیں تو یہ کہ ہم ترقی پسند تو ہیں لیکن ترقی چاہتے نہیں ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے جو بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی وہ معرفت کی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ پڑھا تو اس میں جادوگروں کا جو سجدہ کرنا تھا اور بے ساختیگی کے ساتھ سجدہ کرنا تھا وہ مارفت الہی تھی کیونکہ وہ جادو کے اس علم کو جانتے تھے اور پھر جب انہوں نے موس علیہ السلام نے جو معجزہ انہیں دکھایا تو اس سے وہ پوری ان کی شرح صدر ہو گیا اور وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے اور پھر صورت العراف کے آخر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں ایک چیز جو بہت زیادہ متاثر کیا جس بات نے مجھے وہ یہ کہ ہم عبادت تو بہت کر لیتے ہیں نوافل بھی پڑھ لیں گے روزے بھی رکھ لیں گے لیکن یہاں صبر کی جو تلقین کی گئی ہے ہم اسی چیز کو بھول جاتے ہیں ہلکے میرے خیال میں تمام عبادات کا جز یہ صبر ہی ہے جب تک آپ صبر نہیں پوری طرح سے کر پائیں گے نہ آپ زندگی کے معاملات صحیح کر سکتے ہیں نہ عبادات پوری طرح کر سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے سمجھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق تعاف فرمائے وہ آخر داوانہ ان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ